اورزب اللہ علیم میں شعیط طرح ونفی و نقفی وال قرف نافی حادل قرآن اکتالیس والا قزرف نافی حادل قرآن اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وما یزید الحم اللہ نفورا اور وہ انہیں نفرت کے سوا اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا کل کہہ دیجیے لوکانہ ماحو علیہ تن کا ماقولا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے جیسے کہ یہ کہتے ہیں ادل لفظ الاد العرشی سبیلا تو اس وقت وہ عرش والے کی طرف کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لیتے سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ انماء قولون الو قبیرہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور بلند ہے جو یہ کہتے ہیں بہت زیادہ بلند ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس ان کے اندر ہے وہ سب کے سب اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں و ام من شیء الا يسبح بهن به اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو یعنی تمام تر چیزیں اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں ولک لاتفحون تسبیحہم لیکن لا تفکون تسبیحہم تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے غفورا یقیناً وہ بہت زیادہ بردوار اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے وَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنِ اور جب تو قرآن پڑھتا ہے جَأَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مُسْتُغْرًا تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک پردہ کر دیتے ہیں پردہ کیا گیا یا پوشیدہ چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر کئی پردے ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں وفی آزان بکرا اور ان کے کانوں میں بوجھ وہ اضاد کر تو ربا کا فل قرآن وحدہ اور جب تو قرآن میں اپنے رب کا اکیلے رب کا ذکر کرتا ہے وَلَّو عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو وہ ہوئے بھاگتے ہوئے پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں جب وہ تیری طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں جب ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم تو صرف اور صرف جادو زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو اتباع کرتے ہو دیکھ کئی فضاربو القل امسال انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں فبلو وہ گمراہ ہوئے فلا یستطيعون السبيلہ تو وہ کسی راہ پر نہیں آئیں گے کسی راستے کی طاقت نہیں رکھیں گے وقال ور انہوں نے کہا ایدہ کنا عظام تو کیا جب ہم ہڈیاں اور رزا رزا ہو جائیں گے ان الا نبعثونا خلقا جدیدا تو کیا ہم واقعہ ہی نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جانے والے ہیں قول कह दीजिए कुन हजारातन व हदीदा तुम पत्थर बन जाओ یا लोहा او خلقا مما يكبر في صدوركم یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں بڑی ہے یعنی جو تمہیں بڑی جاندار اور سخت محسوس ہوتی ہے ایسے بن جاؤ فسيقولون من يعيدنا تو ان قریب کہیں گے کہ اگر ہم ایسے مضبوط بن گئے تو پھر ہمیں دوبارہ کون لٹائے گا قولي الذي فطركم اول مره कह दीजिए وہ ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا فَسَيُنَغِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ تو وہ ہلائیں گے ان قریب تیری طرف اپنے سروں کو و وَيَقُولُونَ مَتَاهُو اور وہ کہیں گے کہ یہ کب ہوگا یعنی یہ قیامت کب قیم ہوگی لوگ مردے دوبارہ زندہ کب ہوں گے قُلْ کہتیجئے جی عَسَا اِن يَكُونَ قَرِيبًا امید ہے کہ وہ قریب ہی ہو يوم بحمده إلا إلا جس دن وہ تم کو بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے اس کی حمد بیان کروگے حمد بیان کرتے ہوئے اس کی بات کو قبول کرو گے اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے اللہ پلیلہ مگر تھوڑا ہی عرصہ وہ کل عبادی وَكُلِّ عبادی یقینی احسن اور میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو اچھی ہے ان مبینہ یقیناً شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا واضح ترین دشمن ہے ابو کم آلم تمہارا رب تم کو بخوبی جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تم کو عذاب دے وما علیہم اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا و ربو کا اعلم بمن اور تیرا رب ان کو بخوبی جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے ولقد فبلنا بعد اور یقینا ہم نے کچھ انبیاء کو کچھ پر فضیلت دی وا اتینا داوود زبور اور ہم نے داوود کو زبور عطا کی۔ بل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے تکلیف کو ہٹانے کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی اسے دور کرنے کے یا اس کو تبدیل کرنے کے الى ربهم اقرب. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی طرف اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے ارجون رحمتون اداب اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان نہ آزاب اور ربی کا کانا رب کا عذاب ہمیشہ سے ہی ایسا ہے کہ جس سے ڈرا گیا ہے امن کریتن اللہ نہ اور بستیوں میں سے کوئی بستی بھی ایسی نہیں ہے مگر ہم اس کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت عذاب دینے والے ہیں کان ذالک فیل کتابی مسطورہ یہ بات کتاب میں شروع سے ہی لکھی گئی ہے۔ و ما منعنا ان نرسل بالایات و ما منعنا ان نرسل بالایات الا ان كذب بها الاولون اور ہم کو منع نہیں کیا اس بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں مگر اس چیز نے کہ پہلوں نے اس کو جٹلایا ہے وہ آتے بھی ہا اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی جو ایک واضح نشانی تھی واضح نشانی کے طور پر فضل ابو بھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا وماں نرسل بل آیاتی اللہ تخیفہ اور ہم نشانیاں صرف اور صرف ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں وہ قُلْنَا لَكَ کا رَبَّكَ کا بنناس اور جب ہم نے تجھے کہا کہ بے شک تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے الَّتِي کا اللہ فِتْنَةً تلناس اور جو دیدار ہم نے تجھ کو کرایا ہے اس کو صرف اور صرف ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے اس سے مراد معراج کا واقعہ یہ رویہ آئین آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے خواب نہیں حقیقت میں اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں یہ آسمانوں کی سیر کروائی اور اسی طرح مستد یکساں وہ شجرۃ الملت فل اور وہ درخت جس پر لانت کی گئی ہے قرآن میں وہ نخب وفو اور ہم ان کو ڈراتے ہیں فمائے عزیز ہم اللہ تو تو وہ ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا کہتے ہیں کہ یہ سنوبر کا درخت ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ تھور پتھر چاٹ کا درخت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سیدا کرو تو انہوں نے سیدا کیا ابلیس کے سوا کالا کہا اس ابلیس نے کہا کہ کیا میں اس کو سیدا کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے کالا کہا ای کا خبر دے مجھ کو ہاد اللہ کرم تلیہ یہ وہ جس کو تو مجھ پر فضیلت دی ہے لخر تانی اللہ قیاما اگر تُو نے مجھ کو مؤخر کیا محلت دے دی قیامت تک لا احتنکن نظریتہو اللہ قلیلا تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھار دوں گا گمراہ کر دوں گا قالا کہا ادھب چلا جا فمن تبعک منہم تو جس نے تیری پیروی کی ان میں سے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا تو یقیناً جہنم ہی تمہارا بدلہ ہے تمہاری جزا ہے پوری پوری جزا و اجلب علی خیلی کا و راچیلی کا و شارک و ادا اللہ غرورہ اور جس کو تو طاقت رکھتا ہے بہکالے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ اور ان پر دوڑا اپنے گھڑ سوار اور پیادہ لشکر اور شریک ہو جا مالوں میں اور اولاد میں اور ان سے وعدہ دے کر انہیں وعدہ دے اور شیطان ان کو وعدہ نہیں دیتا مگر دھوکے کا شیطان کی آواز یہ گانا اور بجانا میوزک اور یہ اس کی آشعار گانے وغیرہ یہ شیطان کی آواز ہے اور یہ مال اور اولاد میں شرکت حرام ذرائع سے مال یا جو مال کا حق ہے اس کا وہ ادا نہ کرنا اس میں وغیرہ پوری ادا نہ کرنا صدقات نہ دینا اور اولاد میں شرکت یعنی اولاد کو کمراہ کرنا راہ راست سے ہٹانا اسی طرح کہتے کہ جب آدمی اپنی بیوی بی سے ہم کرتا ہے اور وہ دعا نہیں پڑتا جو سکھائی گئی ہے تو اس وقت بھی شیطان وہ شریک ہو جاتا ہے ان عباد علیہ صلاح کا علیہم سلطان یقیناً میرے بندے ان پر تیرے لیے کوئی تسلط نہیں ہے غلبہ نہیں ہے وکفا ببی کا وکیلا اور تیرا رب ہی کافی ہے کار ساز رب کو مل یوس جی کا تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہ جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے یوس جی لکم الفلکا الفل سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے لتمتا بن پغلی ہی تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو انحو کا نبی کمرحیم یقیناً وہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں غلط تو جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں اللہ یاہو مگر وہی یعنی اللہ کے سوا باقی سارے بھول جاتے ہیں فلما نجا تو جب وہ تمہیں خشکی پر کی طرف نجات دیتا ہے اعرز تم تو تم اعراز کرتے ہو وقان الانسان اور انسان ہمیشہ سے ہی ہے شکرا کم جان بل الْبَرِّ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ خشکی والی جانب تم کو خصف کر دے دھن دے او یرسل علیکم حاسبہ یا تم پر کنکریوں والی بارش نازل کرے ثم لا تجدو لکم وقیلا پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤگے ام امن تم این یعیدکم فی ہتارتن اخراء کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں لوٹائے اس میں دوسری مرتبہ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا من الرِّيْحِ تو تم پر وہ تیز و تند توڑ دینے والی ہوا آندھی بھیجے فَيُغْرِقَاكُمْ بِمَا قَفَرْتُمْ اور تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے وہ تم کو غرق کر دے ثُمَّ لَا يَجِدُو لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا پھر تم اپنے لیے ہم پر کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے ولقد کرمنا بنی ادم وحملنا ذریاتهم وحملناهم في البر والبحر اور البتہ تخقیق ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اٹھایا ورزقناهم من الطيبات اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا وفقبل نہ کثیر ممن خلق نہ اور ہم نے ان کو ان لوگوں میں سے ان مخلوق مخلوقات میں سے بہت زیادہ مخلوق پر فضیلت دی جن کو ہم نے پیدا کیا ہے یوم الق اللہسم بھی امامی ہم جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے امام یعنی نامۂ اعمال کے ساتھ فَمَنْ اوتی كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بھی یمینی ہی تو جس کو اس کا نم امال دائیں ہاتھ میں دیا گیا کتاب تو وہ اپنا نام اعمال پڑھیں گے ولا فتیلہ اور ان پر فتیل کے برابر گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا پمن کا نفی حری فہ افیلا اور جو اس دنیا میں اندھا تھا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا گمراہ ہوگا وہ ان کا دفتینوں کا انلبی اور علین و عید الطاد کا خلیلا اور تحقیق قریب تھے کہ وہ تجھے اس سے ضرور فترے میں مبتلا کر دیتے بہکا دیں جو ہم نے پری طرف وحی کی ہے تاکہ تو اس کے سوا کچھ اور ہم پر جھوٹ باندھ دے تو اس وقت وہ تجھے ضرور دلی دوست بنا لیتے ولاولا انثبتنا کا اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا لقد كتتر كانوا اليهم شيئا قليلا تو تو قریب تھا کہ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتا حیاتی تو اس وقت ہم ضرور تجھ کو چکھاتے دگنا عذاب زندگی کا اور دگنا موت کا سمالا تاجد اللہ کا علینا نصیرہ پھر تو اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتا تفسیر تو اس کی واضح ہے کہ کافر لوگ بار بار یہ مطالبہ کرتے اس کے علاوہ کچھ اور اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ کچھ اور لے آؤ یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دو کوئی تھوڑی سی نرمی کر دو کوئی یہ کر دو وہ کر دو تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ ان کی باتوں میں آ کر تو پہک جاتا پھسل جاتا لیکن ہم نے تو کو ثابت قدم رکھا تو بچ گیا اور اگر پھسل جاتا تو پھر توجے عذاب بھی ڈبل دیا جاتا ہے و انقاد لا یستفزونک من الارض لیخرجوک منها واذا لا یلبثون خلافہ الا قلیلا اور بیشک وہ قریب تھے کہ تجھے ضرور اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ وہ تجھ کو اس سے نکال دیں اور وہ اس وقت تیرے بعد بہت کم ہی ٹھہرتے سنت امن قبل میر رسولینا یہ ان لوگوں کو جن کو جن سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے ان کے طریقے کی طرح ہے والا تاجدلی سنتی نا تحویلا اور تو ہماری سنت ہمارے طریقے کو میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا یعنی کہ جب انبیاء و رسول علاقے سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے تو اگر یہ تجھ کو نکال دیتے تو اس کے بعد یہ بھی عذاب میں دو چار ہو جاتے سنتا سنتا من قد ارسلنا من, کا سنت من قد ارسلنا قبلا کا من من نا ولا تجد لسنتنا تحویلا اب ہم نے جو تجھ سے پہلے اپنے رسول بھیجے ان کے طریقے کی طرح ہے اور تو ہماری سنت ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا عقیم خلا تلد الو کی شمسی علا نماز قائم کر سورج کے ڈھلنے سے رات کے چھا جانے تک وہ قرآن الفجر اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا ان قرآن الفجری کا نہ یقیناً فجر کا قرآن ہمیشہ ہی حاضر کیا گیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ بھی نا بِهِ نَافِلَةً لگ اور رات کے کچھ حصے میں بیدار رہ یہ تیرے لیے زائد ہے نفل ہے عسا ان يَبْعَثَكَ کا مَقَامًا محمود قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے وقری ادخلنی مد خلا صدقی وہ اخرجنی مخراجہ صدقن فجر دلت دلت کی نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جب دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں قربی ادخلنی مد خلا صدقن اخرجنی مخراجہ صدقن وج علی بلدن کا سلطان النسی اور کہ میرے رب مجھے داخل کر سچا داخل کرنا اور مجھے نکال سچا نکالنا اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو سلطان سے مراد دلیل کا غلبہ ایسا ملکہ عطا کر دے جو کافروں کے مقابلے میں اور مددگار ثابت کا یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو کہ مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اللہ خسارا اور وہ ظالموں کو زیادہ نہیں کرتا مگر گھاٹے اور نقصان میں وہ ادا انسانی آ بھی جانی بھی اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے وہ نہ آبی ہی اور اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے وہ ادا مسرو اور جب اس کو شر پہنچتا ہے کا نہ تو وہ مایوس نہ امید ہو جاتا ہے کل کہہ دیجیے کلو یا عمل و ہی ہر ایک عمل کرو اپنی نیت کے مطابق اپنے طریقے کے مطابق فورب و تو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بمن ہوا اہدا سبیلا اس کو جو راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت پر ہے